مسلم کی روایت میں ہے مستن ولا مسط نے ایک یا دو دفعہ دودھ پی لینے سے رضا ثابت نہیں ہوگی اور عائشہ کی روایت میں ہے بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ نے دس دفعہ دودھ پینے کا حکم نازل کیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پانچ بار کا حکم منسوخ کر دیا اور پانچ بار کا باقی رکھا یعنی پانچ بار کم از کم بچہ دودھ پیے گا اور دو سال کی عمر کے اندر ہوگا کی فیتام کے حکم میں فیتام کے معنی انتوریوں کو دودھ کے ذریعے سے کھولنا انتوریاں بند پڑی ہوئے ہیں بچہ دودھ پیے گا انتوریاں ان سے بھر جائے گی جب وہ غلے سے بھرے گا دو سال کے بعد اس عمر میں اگر عورت دودھ پلائے گی تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی تو دودھ کا مسئلہ یہاں ذکر کیا اور رضاعت کے بارے میں یہ ربیبہ کے بارے میں ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ وہ ستیلی بیٹی جو بن گئی ہے مانا ایک شخص نے اپنے بیوی کو طلاق دے دیا یا وہ فوت ہو گئے اس کی بیوی رہ گئی اور ایک ساتھ میں بچی ہے اب وہ عورت جب کسی اور خاون سے شادی کرتی کسی اور مرد سے شادی کرتی ہے تو یہ بچی جو اپنے ساتھ گود میں جاتی ہے وہ اس شوہر کے لیے کیا بنے گی ربیبہ جس کو ہم ستیلی بیٹی کہتے ہیں وہ جو ربیبہ ہے یہ اپنے ستےلے باپ کے لیے بالکل بیٹی کے مانند ہو گئی اب کب ہو گئی جب اس کے ماں کے ساتھ اس نے قربت کر لیا منا مجامعات کر لیا تو اب وہ اس کے لیے حرام ہو گئی مستقلا ہمیشہ کے لیے لیکن فہل دکون دخل تم بے ہن نہ اگر اس کے ماں کے ساتھ نکاح فقط کیا ہے اور قربت نہیں کیا اور اس سے پہلے طلاق دے دیا تو پھر اس میں پھر مسئلہ نہیں ہے پھر اس کے بیٹی کے ساتھ پھر اس میں اختلاف ہے لیکن راجے یہ ہے جو قرآن نے وضاحت کیا ہے پھر گناہ نہیں ہے اپنا اور بیویاں تمہاری ان بیٹوں کے تم دو بہنوں کو جمع کرو مگر یہ کہ جو گزر گیا ایک معنی تو گزر گیا کا معنی یہ کہ اگر جہالت میں ایسا کیا ہے تو وہ معاملہ دوسرا مانا یہ کہ ان میں سے اگر ایک شادی میں تھی نکاح تھی لیکن مر گئی مرنے کے بعد اب اس کی دوسری بہن لی جائز ہو جائے گی نرسور ہے اللہ تعالی بہت بخش انتہائی مہربان یہ قانون اس اللہ تعالی کی مہربانی پر بنا ہے ہر اعتبار جس میں فوائد ہے بےشمار فوائد اب اس میں ایک اور قسم کے عورتوں کا ذکر کیا جو حرام ہیں فرمایے محسنات عورتیں شادی شدہ جو پہلے سی نکامے ہیں جس کسی شخص کے وہ بھی تمہارے لئے حرام ہیں اللہ ما ملکت ایمانکم مگر یہ کے مالک بن جائے تمہارے دائنہ ہاتھ مانا لونڈی بن کر آ جائے اگرچہ وہ اندو کی نکامے ہیں عیسائی کی نکامے ہیں یہودی کی نکامے ہیں اور اس کے نکاح کے ہونے کے باوجود آپ تمہارے پاس لونڈی بن کر آ گئی تو اس کی نکاح کی کوئی اعتبار نہیں ہوگی ہاں ایک قانون ضرور ہے کہ اس کے اوپر ایک مہینہ ایک حیض گزر جائے تو اس ایک حیض گزر جانے کے بعد آپ ان سے فربت کر سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں وہ احلّہ حلال کیا گیا تمہاری اس کے ماں سے اب اس کے ماں سے اگر صرف قرآن کے ظاہری لفظوں پر نظر ڈال دیا جائے اور اس حیات کو اسی معنی میں لے لے وہ رکم رضال تو پھر اس حدیث کو لیے بغیر کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بیوی کے ساتھ اس کے والد کی طرف سے ہو یا اس کے والدہ کی طرف سے ہو معنی اس کی پوپی ہو یا خالہ وہ تم نکاح میں نہیں لے سکتے چار قسم کے یہ رشتے جو کٹے نہیں ہوگی مانا اپنے بیوی کے کوپی کو یا خالہ کو اپنے بیوی کے ساتھ نکاح میں لینا یا اس کے بانجی کو یا بتیجے کو اس کے ساتھ نکاح میں لینا یہ حدیث سے ثابت ہے کہ یہ رشتے کٹے نہیں ہو سکتے یہ حرام ہے ان میں سے ایک آئے گا جو دوسرا خود بخود جو حرمت ثابت ہوگی تو اگر اس حیات کو منکرین عدیث کے لفظوں میں مانا جائے وہ بو ہلکم ماحرا تو پھر تو اس کے ماسیوا سب حلال ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے ان تب تھی اموالم یہ کہ تم تلاش کرو اپنے بالوں کے ساتھ محسن غیر مصافحین ہاں اس میں یہ آپ کہہ سکتے بو ہلکم ماحرا ضالکم اس کے ماسیوا رشتے تمہارے حرام ہے اور وہ تم یہاں ذکر کیا ان تب تک وہ بھی اموالکم محسن غیر مصافحین کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ نکام میں لانے والے عورتیں ہوں غیر مصافین نہ ہوں بدکاری کرنے والے اب یہاں دیکھو قرآن کہتے ہیں جم وال محسن غیر مصافحین وہ اپنے مال کے ذریعے سے تم رشتہ کرو لیکن جو لوگ بدلے کا رشتہ کرتے وہ اس کے خلاف ہے جس کو شغار کہاں ہے اسلام میں لا شکار حفی الاسلام اسلام اسلام میں شغار نہیں ہے بدلہ نہیں ہے بخاری مسلم اور دوسرے کتابوں میں موجود ہے اور اس نکاح کے بارے میں جیسے ابو دعود میں واقعہ موجود ہے صحابہ کے دور میں ایسا نکاح کیا گیا تھا اور اس میں باقاعدہ انہوں نے مہر بھی مقرر کیا تھا کیونکہ بعض لوگ جو قائل ہیں وہ کہتے ہیں مہر مقرر کرنے کی وجہ سے نکاح ہو جائے گا کیونکہ کہتے جہالت کے دور میں لوگ مہر مقرر نہیں کرتے تھے لہذا جب ہم مہر مقرر کر لیں گے تو نکاح جائز ہو جائے گا لیکن یہ مسئلہ غلط ہے کیوں حدیث میں شغار کا جو معنی ہے اشارو ضو رج لو ابن تہ وہ ابن تہو بولے صبح نما سے کہ کوئی شخص اور کسی کے ساتھ اس شرط پر رشتہ کروائے کہ مجھے بین دے دو بین لے لو بین دے دو بین لے لو بیٹی لے لو بیٹی دے دو اور اس کے لیے وہ مہر مقرر نہ کرے تو کہتے ہیں یہ شکار ہے چلو ہم کہتے ہیں مہر تو تم نے بھی اس میں ڈال دیا لیکن یہ پہلے والا شرط تو ہٹاؤ کہ بیٹی دیں گے تو دوں گا ورنہ نہیں تو یہ شرط جب باقی ہوگا تو اصل بنیاد تو یہ ہے اور اس وقت معاشرے میں اس کے نقصانات اتنے ہیں کہ بدلے کی وجہ سے قرآن کی اس قانون کا مخالفت ہوتا ہے لنف اللہ وہ ادھر ایک لڑکی جو بدلے میں گئی ہے وہ مارے میری بیٹی کو مارے اب تمہاری بہن بیٹی جو ہمارے گھر میں ہے سبر کر وہ جا کے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں مارو اس کے کام توڑو میرے بیٹی کا یہ معاملہ ہو رہا ہے اور تمہاری بیوی جو ہے یہاں کورمے کاتے نہیں مارو اس کو بس یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر اگر وہ طلاق دیتے تو پھر یہ طلاق دیتے ہیں. یہ بدلے کے نقصانات ہوتے ہیں تو یہ سنن ابو دہد میں واقعہ ہے کہ ماویہ رضی اللہ تعالی نے ان کو پیغام بھیجا ہاگا شغار الرزین حالانکہ انہوں نے اس میں باقاعدہ مہر بھی مقرر کیا تھا وجہ اعلی بے اس میں مہر بھی مقرر تھا پھر بھی ماویہ نے کہا کہ یہ وہی بدلے کا نکاح ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اور اس کے لیے مشہور وہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کہ دور چہالت میں لوگ نکاح کے مختلف طریقوں کو اپنائے ہوئے تھے کوئی دس مردوں کے ساتھ ایک عورت کی ملاپ ہوتی تھی جب بچہ پیدا ہوتا تو دس میں سے جس کو وہ عورت چاہتی دے دے کوئی پانچ مردوں کے ساتھ کسی عورتوں نے جس طرح آج بھی یہ مسئلہ ہے نا اپنے گھر پر جنڈا لگایا تھا یہ پتہ چلتا تھا کہ اس گھر میں ایسے عورت ہیں کہ بندہ اس میں جا سکتے اس طرح اس وقت جو ہے اس کے مختلف شکلیں موجود ہیں جنڈے کے بجائے اور شکلیں ہیں متا کے عورتیں ملتی ہے حلالے کی عورتیں ملتی ہے یہ بھی اس کی شکل ہے تو کہتے ہیں فلم بو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے نبی ہدم نکاح جے کل نبی علیہ السلام نے جہالت کے تمام نکاحوں کو باطل قرار دے دیا گرا دیا برباد کر دیا اور یہ بات مسلم ہے کہ یہ جو بدلے کا نکاح ہے یہ جہالت کے دور کا نکاح ہے غار کا نکاح ہے بدلے کا یہ جہالت کے دور کا نکاح ہے تو جب عائشہ فرماتی ہے کہ بل مبوس نبی اللہ علیہ وسلم ہدمن نکاح جہلی اللہ تو جہالت کے تمام نکاحوں کو اللہ کے رسول نے رون ڈالا یہ جو اس میں چلا گیا نا تو آپ اس کے لیے بہانوں کی کیا ضرورت ہے اس میں پھر اگر آپ موقف پڑھیں گے جام ترمی پڑھ لے اور کتابوں میں ہے کہ چار آجمہ کا یہ موقف ہے امام شافی امام مالک امام احمد ابن حنبل وہ تینوں کہتے ہیں کہ رخصتی بھی ہو گئی ہے مباشرت بھی ہو گیا ہے سب کچھ ہو گیا ہے لیکن یہ نکاح باطل ہیں لہذا اس کو آپس نے اپنے اپنے گھروں میں واپس لوٹاؤ اور صرف امام ابنفر احمد اللہ کا یہ موقف ہے کہ اگر اس میں مہر مقرر نہیں کیا گیا ہے تو مہر مقرر کر لو مسل مسل ماہر اپنے معاشرے کے جو ماحول کے مطابق مہر ہے اور اس کو برقرار رکھو اب امام صاحب کا یہ موقف نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو وہ کہتے ہیں اگر کسی نے کیا ہے اور مہر نہیں دیا تو مہر دے دو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کرو یہ تین امام کہتے جس نے کیا ہے اس کو ختم کرو ایک امام کہتے ہیں امام ابو نفر احمد اللہ اگر کسی نے کیا ہے جہالت کے طور پر اور اس میں مہر مقرر نہیں کیا ہے تو اس میں مہر مقرر کرو تو اب لوگوں نے اسے کیا استعل کیا کہ امام صاحب کے نزدیک جائز ہے جائز نہیں ہے قطعی طور پر ناجائز ہے کہ یہ جہالت کا نکاح ہے لیکن وہ کہتے ہیں اگر کسی نے جہالت کی بنیاد پر کیا ہے تو اس میں مہر مقرر کرو فقط اتنا فرق ہے لہذا اس کا کرنا جائز نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ نکاح ایسے عورتوں سے کرو جو کہ محسن غیر مصافحینہ نکاح میں لانے والے ہو نہ کی بدکاری کرنے والے محسن محسنا کا معنی ہوتا ہے نکاح شدہ عورت جیسے محسنات میں ہم نے پڑھ لیا دوسرا معنی پاگ دامن تیسرا مانا آزاد پاگدامن آزاد اور نکاح شدہ یہاں پر یہ دو معنی ہم نے پڑھ لیے محسنی غیر مصافحین نہ ان, ان سے اس مال کے ذریعے سے ان کو ان کا مقرر شدہ مہر بولا جنا حال نہیں ہے تم پر کوئی گنافی ما اس میں ترازے تم بھی کہ راضی ہو تم اس پر آپس میں فریدہ مقرر کرنے کے بعد مانا اگر محر مقرر ہو چکا ہے اور تم آپس میں اس پر راضی ہو بی اپنے خاون کو مہر معاف کرتی ہے جیسے پہلے ہم نے پڑھ لیا ہمیں اب مری تو کوئی گنا نہیں ہے ان اللہ کا نا علیم حکیمہ یقیناً ہے اللہ تعالی بہت جاننے والا بڑا حکمت والا اللہ تعالیٰ کے تمام معاملات حکمت پر بنا ہے من ست جو طاقت نہیں رکھتا ہے من کم تم میں سے تولم مالداری کا کہ آزاد عورت سے نکاح کر لے اور مہر کی رقم دے دے منا یہ نکاح کرے مومن آزاد عورتوں سے لگت ایمان جو کہ مالک ہے تمہارے دائن ہاتھ مانا لونڈیوں سے نکاح کر لے من فتحات منا تے تمہاری میں سے ہے لونڈیاں ہیں اور مومن ہے کون سے نکاح کر لو اب یہاں یہ مسئلہ سمجھو کہ لونڈیوں سے نکاح کس صورت میں ہو سکتا ہے اپنے لونڈی سے تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے اگر کرنا ہے تو اس کو آزاد کرنا پڑے گا تو آزاد کرو نکاح کر لو اب جب کسی اور کی لونڈی ہے آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ نکاح کر سکتے اس سے وہ ہے لونڈی کسی اور کے نکاح میں آپ کی آ گئی تو زوجیت کے حقوق آپ کو ادا کرے گی اور خدمت کے حقوق اپنے مالک کی ادا کرے گا اب وہ مالک اس کی قربت نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کے نکاح میں آگئے زوجیت میں آ گئی اور ساتھ میں یہاں پر یہ مسئلہ بہت اہم ہے جس کا ذکر اس حیات میں موجود ہے کہ اختیارات اس نکاح کے کس کے پاس ہے وہ مالک کے پاس ہیں اجازت اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے آگے فرمایا تمہارے ایمان کو بعض باز تمہارے بازوں میں سے ہیں معنی میں تو وہ لونڈی ہیں اور تم آزاد مرد ہو لیکن اندرونی دل کا جو ایمان ہے وہ اللہ جانتا ہے لنڈی کا ایمان اللہ کو پسند ہے کہ تم آزاد مرد کا ایمان اللہ کو پسند ہے اس کا ذکر فرمایا فرمایا فن کے برس نے کہا کرو ان کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے اب یہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ مالک کے اجازت سے ان کا ان کے ساتھ نکاح کروا بٹن کھچاڑا اللہ سبحان تعالی نے فرمایا کہ ان کے مالکوں کے اجازت سے جو ان کے مالک ہیں ان کے اجازت سے ان سے نکاح کرو اب یہاں یہ مسئلہ آپ اچھے طریقے سے جان لو کہ لونڈی پر مالک کا حق زیادہ ہے یا بیٹی پر باپ کا حق زیادہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ لونڈی جب تک اپنے مالک کی اجازت نہیں لے گی تو اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے اور اس بات پر وہ لوگ بھی متفق ہیں جو کہتے ہیں کہ بیٹی اپنے باپ کی اجازت کے بغیر لو میرج کر سکتی ہم کہتے ہیں جب اس مسئلے میں تم متفق ہو کہ لونڈی مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی ہے تو اس کو اتنا تم نے پابند کر دیا بیچارے کو تو وہ باپ نے کیا قصور کیا ہے جس نے اپنے بیٹے کو پندرہ سال بیس سال پالا پوسا محنت کی اب تم کہتے ہو کہ بالغ ہو گئی بڑے ہو گئی اس کی مرضی نکاح کر لے باپ کو پتہ ہی نہ ہوٹ میں جا کے جس کے ساتھ وہ باندھ کیا جائے اسلام نے یہ اجازت تو نہیں دی ہے لا نکاح الا اللہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ او ممر نکحت بغیر ولیم فہی زانی تم فہی ذانیت فہی ذانیت ہر وہ عورت جس نے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح بندوایا تو وہ بدخار ہے بتخار ہے بدخار ہے تو یہاں یہ عرض ہے کہ اللہ فرمات بن کے فن کے ون بے نیا نکاح کرو ان کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے وہاں تو رمن تو ان کے مار بل مارو شیر کے موافق مفت نینا غیرمینا جب وہ نکاح میں لائی گئی ہو نہ کہ وہ بدکاری کرنے والی مارا نکاح کے لیے یہ معاملہ تم کر سکتے ہو بدکاری کی صورت میں نہیں وہ تو حرام ہے ولامت خزات اقدام نہ وہ پکڑنے والی چوری چوپی دوستی کرنے والی خدن کہتے ہیں خفیہ یار جس کو کہتا ہے دوست دوست پکڑنا زنا کے لیے بدکاری کے لیے کسی کے ساتھ دوستی کرنا جیسے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں نے فساد یہاں تک پہنچایا کہ بیٹیاں لڑکوں کو اپنے گھر ملاتی ہیں کالجوں سے اور نوکریوں سے کارخانوں سے اور کہتے ڈیڈی یہ میرا دوست ہے اب عورت کے لیے کیا ڈیڈی دوست بنتے یہاں تک لوگ بے میں جا پہنچے ہیں اللہ فرماتے اخدان پکڑنے والے کے ساتھ تو نکاح جائز نہیں ہے وہ تو بدکار ہے فرمایا ولا علامت اقدام نہ وہ خفیہ طور پر اپنے دوست پکڑنے والی ایسے عورتوں سے شریعت نے کیا کہا کہ ان کے ساتھ نکاح مت کرو جو لڑکوں سے دوستیاں کرتی ہے یاریاں کرتی ہے وہ نکاح کے اہل نہیں ہے ازانی ذانیت نو مشرقہ وہ زانیت اللہ جن کو اللہ زانی او مشرق سورت نور میں پڑیں گے اس کو انشاءاللہ اللہ کہ اللہ فرماتے زانی ذانیہ کے ساتھ نکاح کرے مشرقہ کے ساتھ میں کیا کر رہے ان کے جوڑے صحیح ہیں لیکن عام ایمان والوں کے لیے معاشرے کا فساد ان کو گھر میں لانا فیدا او سننا فجبو نکاح میں لے آ جائے مارا جب وہ نکاح میں ا جاتی ہے فین اتے نہ بفاحشۃ بس اگر وہ اتی ہیں برائی کو بے حیائی کو اگر وہ اب بے حیائی کا کام کرتی ہیں فعلیهن نسمال المصنات کے اوپر آدھا سزا ہے جو آزاد عورتوں پر ہیں من الزاب سزاوں میں سے یہ جو حکم ہے اب یہاں یہ بات سمجھ لو کہ لونڈی ہے اس نے شادی نہیں کی ہے آزاد ابھی نکاح میں نہیں ہے کسی کی شادی میں نہیں آئی تو اس کے سزا شجت نے متاثر نہیں کیا ہے بلکہ نبی علیہ صلاحت نے فرمایا اگر تمہاری لونڈی گناہ کے مرتکبہ ہو جاتی ہے تو ان کو ڈانٹو ڈپٹو سختی کرو پھر دوبارہ جیسے کر لیتی ہے پھر اس کو سختی کرو کس دوبارہ جیسا کر لیتی ہے تو اس کو بیچو اگرچہ ایک رسی کے دام پہ نکل جائے لیکن اس کے لیے کوڑے اور سنساری نہیں بتایا لیکن جب وہ نکاح میں آ جاتی ہیں تو اس حیات میں اللہ نے سزا کا حکم لگایا کہ اس کے اوپر آدھا سزا ہے تو آدھا سزا رجم کا تو نہیں ہو سکتا نا آدھا پتھر مارو آدھا چھوڑ آدھا سزا کوڑوں کا ہے کیونکہ بعض لوگوں کا یہ اطراض ہے کہتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہیں کہ رجم کا جو حکم ہے وہ شریعت میں ہے تو جب ہے تو اس عورت کو کیسے تم لوگ ادا کرو گے ہم کہتے ہیں کہ اس عورت کے لیے اللہ نے جب رجم کی سزا رکھا ہی نہیں ہے تو کیا ادا کریں کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بھی لونڈی کو رجن کی سزا نہیں ہوئی ہے نکاح کے باوجود ان کو کوڑوں کی سزا ہوئی ہے تو ان کے اوپر جو آزاد عورت پر سو کوڑے ہیں تو وہ اس کے اوپر پچاس کوڑے کوڑوں کی سزا تو عزی ہو سکتی ہے اس میں کیا مشکل ہے کہ یہ, زا, یہ جو حکم ہے نا لوڈیوں کے ساتھ نکاح کر لینے کی اجازت یہ کن کے لیے زارے کے لیے من خشن یہ ان کے لیے ہیں جو ڈرے تکلیف سے تم میں سے تکلیف میں پڑے جانے سے مانا کیا نکاح نہیں کیا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں مجھ سے زنا نہ ہو جائے تو وہ لونڈی کے ساتھ بھی نکاح کر لیں یہ شریعت نے اجازت دی لیکن اگر مال دولت ہیں تو پھر شریعت ہمیں ترغیب دیتا ہے آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا لونڈیوں کے ساتھ نہیں وہ اہم تصویروں اگر یہ تم سور کرو خیر اللہ تمہارے لیے بہتر ہے مانا لونڈی کے ساتھ نکاح نہ کرو اور آزاد عورت کی نکاح کے لیے صبر کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے یورید اللہ بہت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بہین اللہ کمتا کے بیان کرے تمہاری کیا بیان کرے شریعت ہدایت وہ اور دکھائے تمہیں ہدایت دے تمہیں مانا تمہیں ہدایت کے رستے دکھائے وہ کم اور دکھائے تمہیں سنند اللہ قبل کم طریقے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں پہلے لوگوں کے واقعات ان کے قصص تاکہ اس سے تم عبرت حاصل کرو وہ یتوب علیہ تر گزر کرے تم پر واللہ اللہ حکیم اللہ خوب جاننے والا بہت میرا بام وہ جو میرا بام زاد ہے حکیم اس کے تمام کام حکمت پر بنا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تم پر درگزر بھی کرنا چاہتا ہے تمہیں سابقہ لوگوں کے واقعات و یہ بتانا چاہتا ہے اور وہ اللہ تعالی حکیم ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے اور پچھلے اور تمہارے سب کا علم بھی وہ اللہ رکھتا ہے و اللہ تعالی چاہتا ہے یا تو چاہتے ہیں یو بال گزر گزر کرے تم پر وزد الزینہ چاہتے ہیں وہ لوگ یہ طبی و نش جو پیروی کرتے ہیں خواہشات خوب جھکنے جب کے ساتھ بہت بڑے جھکاؤ کے ساتھ ابھی آپ دیکھو نا دنیا میں ایک طرف شریعت ہے اور ایک طرف خواہشات کی پیروکار ہے یہودی عیسائی مجوسی منافقین سب یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں فحاشی اور یعنی یہ عام ہو جائے زنا عام ہو جائے اللہ فرماتے ان لوگوں کی یہ چاہتے وجہ یہ طبی شاہوا جو خواہشات کے پیروکار ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اب سارے عورتیں پردوں میں ہو جائے گی مانا اسلامی قانون آ گیا اسلامی قانون آ جانے کے بعد سارے عورتیں پردوں میں ہیں اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ وزیر کے مشیر کے یا کسی وڈیرے فوجی ہو یا سولین ہو اس کے بیٹے کی شادی ہے تو اب یہاں عورتیں آئے گی ناچے گی اب یہ جو مریض ہے جس کے دل میں منافقت ہے کلو بے مرزن اب وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ عورتیں آئیں وہ ناچے وہ گائے وہ سب کچھ کریں اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے خواہشات خواہش کے گزاری ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمی میلن میرا تم اس گناہ کی طرف بڑا میلان کرو کھلی چھوٹ حاصل کر لو عورتیں اور مرب ایسے ایک دوسرے کے اندر گھومتے پیتے رہیں جس طرح گائیں بیل بکریاں اس میں معانس مذکر کی تمیزی نہ ہو جس کی جو مرضی ہے وہ کرے فرماتے ہیں کہ اللہ یہ نہیں چاہتے اللہ یہ چاہتے کہ تم اس قسم کی چیزوں سے بچ جاؤ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے کاموں میں تم مصروف ہو جاؤ تو آپ دیکھ لیں دنیا میں یہ کوشش ہے میلام شروع ہے شیطان کے گروہ کا کہ وہ فحاشی اور یعنی کو عام کر رہے ہیں اور جو لوگ دین کے بارے میں بات کریں کہ عورتوں کو پردے میں رکھا جائے عورتوں اور مردوں کے نشستوں کو یہ جو مخلوط تعلیم اور طریقے ہیں اس کو بالکل بند کیا جائے یہ حرام طریقے ہیں ان کو انتہا پسند دہشت گرد اور بنیاد پرست اور نہ معلوم کون کون سے چنے چنے الفاظ جو شہریت نے ہم کو دیے جو ہمارے مولیوں کو بھی نہیں پتا ہے وہ ان کو پڑھاتے ہیں یہ ہے وہ لوگ حالانکہ شریعت میں الفاظ ہمارے لیے قرآن میں بھی ہیں حدیث میں بھی ہیں لیکن عام لوگوں کو جب یہ سناتے ہیں نا تو لوگ کہتے گرد یہ کوئی گناہ کا لفظ نظر آتے حالانکہ قرآن کہتے ہیں تمہاری دستگردی گردی ان کو محسوس ہونی چاہیے یہ تو قرآن نے کہا ہے لیکن عام لوگ اس کو نہیں سمجھتے یوری اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آسانی کر دے تم پر وخود انسان و پیدا کیا گیا انسان کمزور اللہ رب المین فرماتے انسان کمزور ہے لہذا اس کی کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بعض کاموں کو روکتا کہ یہ نہیں کرنا ہے بعض کاموں کو اجازت دیتا کہ یہ کرنا ہے یہ کرو جائز ہے یادینہ منوان وار اللہ مت کاؤ تم مال آپس میں نہ جائز طریقے سے اللہ تکو نہ مگر یہ کہ تم ہو تجارت کرنے والے انترا ضمن کم آپس کے رضامندی کے ساتھ ولا تخلو سکم اور کرو تم دوسرے کے نفسوں کو ولا تک طلو مت قتل کرو تم نفسوں کو ان اللہ کا نبی کم رحیمہ یقیناً اللہ تعالیٰ تم بر پہلی اللہ رب العالمین نے مالوں کی حفاظت کا ذکر فرمایا یتیموں کے مال کا خیال رکھو لوگوں کے اس سے عطا کرو پھر اللہ رب العالمین نے درمیان میں نکاح کے مسائل کہ اس میں نفوس کی حفاظت ہے اور پھر اللہ رب العالمین نے مال کا ذکر کیا نکاح کے حوالے سے کہ نکاح میں مہر ادا کرو مال ہو تو آزاد عورت سے نکاح کرو مال نہیں ہے غربت ہے تو پھر اس صورت میں تم لونڈی کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہو یہ تمہاری جائز ہیں تو اب یہ آپس کے حقوق کا ذکر میں مال کا تذکرہ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو ناجائز طریقے سے تم ایک دوسرے کے مال مت کاؤ کیونکہ مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے کانے میں اس کا محاسبہ سخت ہے اور مسلمان کے مال کو تم جائز طریقے سے کہا سکتے ہو اور وہ طریقہ تجارت کا ہے ایک دوسرے سے بلا دھوکا دینے کے تجارت کرنا وہ بھی مسلمان کا مال کھانا ہے ایک اس سے کماتے دوسرے اس سے کماتے کمانا جائز ہے لیکن اس میں دھوکا نہ ہو فریب نہ ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تاجر دونوں ایک دوسرے کو سچ بتائے سچ تو اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت ڈالتا ہے اور اگر دوسرے ایک دوسرے کو جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کے وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے برکات کو مٹا دیتا ہے برکات مٹ جاتے ہیں تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے پہلے میراث کے احکامات ذکر کیے نکاح کے کی احکامات ذکر کیے کہ یہ حقدار لوگوں کو دے دو یتیموں کے مال ان کو دے دو عورتیں اگر تمہیں اپنے طرف سے مہر میں سے دے دے تو اس کو استعمال کر سکتے ہو مہر میں بہت بڑا خزانہ مال بھی دے سکتے ہو مالوں کا تذکرہ ان سب میں آیا ان کے مہر خوشی کے ساتھ دے دو مال کے ذریعے سے تم شادی کرو تو اب نفسوں کا بھی حفاظت مال کا بھی حفاظت نفسوں کا بھی حفاظت لا بینکم بالباطل یہ باطل طریقے سے آپ نے آپ کو بچاؤ باطل طریقے وہ تمام سب ہے جو شریعت کے خلاف ہے ان تمام طریقوں کو شریعت نے باطل کہا ہے ان کا اس آیات کا ماقبل کی ان تمام عنوان کے ساتھ تعلق ہے مال کا ذکر ہم نے اس میں پڑھ لیا فرمایا کہ تم آپس میں راضی ہو کوئی لینا دینا ہے آپس میں تم راضی ہو دوکہ اس میں نہ ہو اس میں ایک دوسرے کے مال تم کا سکتے ہو جائز و میار کا جو بھی ایسا کرے گا زیادتی کے ساتھ اور ظلم کے نارا قریب داخل کریں گے اس کو آگ میں وہ کان ادان کا اللہ یسیرا یہ کام اللہ پر آسان ہے اتنا سخت واہر ہے مسلمان کے مال سے بچنے کے لیے کیا اگر تم لوگ ایک دوسرے کے مال ظلم سے کہو گے تو اللہ تمہیں آگ میں ڈالے گا جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کے غصب کر دی تو اس کو سات زمینوں تک کاٹ کر اس کے گلے میں قیامت کے دن توک کے طور پر پہنایا جائے گا بخاری کی روایت ہے من قطع شب بظلم بزلم یوکتا الہو الاسبین جس شخص کے علا سب ارزن سات زمینوں تک اس کے اس حصے کو کاٹ دیا جائے گا سمفی ہی پھر اس کے گلے میں بطور چوک لٹکایا جائے گا بہت ظلم اور پھر جب ایک بالش کا یہ حال ہے پھر بڑے بڑے کھیتی بہت, بہت بہت علاقے سہارا پورا ان کا کیا بنے گا ان تج نبو کا باہر اگر تم اجتناب کرو بڑے بڑے گناہوں سے, ما جس سے تم منع کیے گئے ہو نقف صحیح تو دور کر دیں گے ہم تم سے تمہارے چھوٹے گنا خل حکم اور داخل کریں گے تمہیں متخلن کریمہ عزت کے ساتھ ایسا مدخل ہے داخل ہونے کی جگہ ہے کہ اس میں تکریم ہے تمہارا ہم تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے لیکن پہلے بات یہ کہ کبائر سے تم اپنے آپ کو بچاؤ کباعر کی تفصیل احادیث میں بہت طوالب کے ساتھ ہے وہ مشہور حدیث بخاری مسلم میں اکبرال کبائر اند اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور ایک روایت میں تشتا نے وہ سبع الموبقات سات ایسے گناہوں سے اپنے اپ کو بچاؤ جو سبب ہلاکت ہے اس میں شرک ہے اس میں سہر ہے اس میں والدین کی نافرمانی ہے یہ سارے ترتیب سے بیان کیا ہے بڑے گناہوں سے اپنے اپ کو بچاؤ تو چھوٹے گناہ ہم تمہارے maaf کر دیں گے اس میں پھر قران کریم کی وصایات کی طرف ان الحسنات من نیکیوں کے ساتھ گنا جاتے ہیں نماز کے ذریعے سے وضو کے ذریعے سے عمرے کے ذریعے سے حج کے ذریعے سے صدقات کے ذریعے سے نیک کاموں کے ذریعے سے گنا مٹتے جاتے ہیں لیکن قبائر کے لیے توبہ ضروری ہے ولا تو تمن فطل اللہ نہ تم تمنا کرو جو فضرت اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ بازن باز تمہارے بازوں کو بازو پر مت کرو مانا کیا اب ایک عورت کوٹ کر کہتی کاش میں ایسا نوجوان ہوتا تو میں یہ کرتا میں وہ کرتا کیا ضرورت ہے تیری اس تمنا کے نوجوانوں کو پیدا کرو اللہ نے تمہیں فو... توفیق دی ہے نا نوجوان ہونا اور بات ہے نوجوانوں کو پیدا کرنا یہ بھی تو صفت ہے عورتوں کا ایسے نوجوانوں کو پیدا کرو جو ڈول دبلے گلے میں نہ ڈالے ان کو ایسے تعلیم دو جو جس کے کندھوں پر کلاشن ہو اور کافروں کے خلاف لڑنے والے ہوں یہ اپنے لیے ہمت پیدا کرو کیونکہ ہر ایک کو اللہ نے اپنا منصب دیئے نا اب کوئی مرد جو ہے وہ تمنا کرے تمنا کیا آج کل میں جو لوگ بناتے ہیں اپنے آپ کو سر کے بال بھی عورتوں کی طرح بنا لیتے ہیں پیچھے سے میاں بیوی کو دیکھو تو آدمی فرق نہیں کر سکتا کہ اس میں کون سا جو ہے مذکر ہے کون سا موانس ہے سامنے آ جائے تو ہو سکتے کچھ فرق ہو جائے تو تمنا کہ کیا لوگ تو پریکٹیکل لگے ہیں اس کام میں عورتوں نے کوشش کی مردوں کے مشابہات میں ادھی پنڈلی تک تو سلوار پہنچ گئی اب پتہ نہیں آگے کہاں جائیں گے اور عورتوں کو کیا ہوا یہاں تک مردوں نے کیا کیا ان کے سلوار چلے گی بالکل الرٹ عورتوں کو حکم تھا کیا سلوار نیچے رکھو عورتوں کو اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے اوپر کیا مردوں نے کیا کیا ہمارے ایک ساتھی ہے وہ ایک دفتر سے آئے تو وہاں سے رہے تھے میں نے کہا کیا بات ہے کہ یار بہت عجیب بات ہے کہ ایک دفتر میں میں گیا تھا تو وہاں چند خواتین تھی تو ایک بندے نے مجھے دیکھا تو ہنسنے لگا میں نے کہا کیوں ہنستے کہتے تم نیچے دیکھو اپنے سلوار کو دیکھو عورتوں کے سلوار کو دیکھو کہتے ان کی بھی سلوار اوپر تھی میرا بھی پڑتا باقی سب کی نیچے تھے یعنی ایسے حال ہو گئے کہ مردوں کے ساتھ مشاج میں نے کہا اس پریشان ہوں کی کیا بار ہے میں نے کہا میں آپ واقعہ سناتا ہوں اس کو سنو اباسی اسپتال میں میں اپنی والدہ کے ساتھ تھا چار مہینے رہے وہاں تو ڈاکٹر جب بھی آتے تھے مجھے ڈانٹتے تھے بھائی تم یہ وارڈ میں اندر کیوں آدھے بھائی میرے ساتھ بہن نہیں ہے میرے ساتھ جو ہے شادی میں نہیں کی بیوی نہیں ہے کہ اس کو لے آؤں پریشانی یہ والدہ کے ساتھ ہوں اچھا جی تو وہ ڈاکٹر آیا ایک دن مجھے ڈانٹا تو غصے کی وجہ سے میرے آنکھوں میں آنسو آئے وہ سمجھدار ڈاکٹر تھا داڑھی والا تھا بادشاہ نمازی آدمی تھا وہ مجھے پکڑ کے آگے لے گئے بولا پریشان ہو گئے ہمارے ڈانٹنے بڑے سر کے ڈانٹنے پر میں کیا پریشانی کی بات ہے ہر چار پائی کے ساتھ ایک ایک مرد آگے بیٹھتے ہیں اس کو کچھ کچ بھی کوئی نہیں کہتے ہیں جب میں آتا ہوں تو میرے اوپر لوگ آگ بگولا ہوتے ہیں اس کی کیا ہو جائے یہ کیا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں بات یہ ہے تم مرد ہو مردوں کا داخلہ اس وارڈ میں منع ہے باقی سب کو کو شکل میں سب برابر ہے وہ کہتے ہیں یہ تو بیٹھنے تو نہیں دوں لیکن یہ کیوں آتے تو مرد ہیں تو مرد کا آنا منع ہے نا ان کے آنے پر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں وہ مشاہدے ہیں عورتوں کے ساتھ بغیر داڑی کے ساتھ ستھرا ہیں۔ ان پر کوئی برا نہیں مانتا تیرے آنے پر یہ لوگ اس لیے برا سمجھتے ہیں یہ مشابہت لوگوں نے شروع کر دی ہے عورتوں کے ساتھ مشابہت تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تمنا مت کرو جو فضیرت اللہ نے تمہارے بعض کو باز پر دی ہے جو صفات عورتوں کو دی ہے وہ ان کا حق ہے جو صفات مردوں کو دی ہے وہ ان کا حق ہے ایک دوسرے کی مشابہت کے لیے تمنا کرنا یا عمل کرنا یہ تو حرام ہے اللہ کے رسول نے لانت کی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کے اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہات کرے نرجالے مردوں کے لیے نصیب نیسا ہے اس میں سے اقتصب جو انہوں نے کمایا عورتوں کے لیے نصیب السا ہے اس میں سے اختتبنا جو اللہ سے سوال کرو من فضل اس کے فضل کے ہر ایک کے پاس اللہ کی طرف سے دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو عورتوں کو اللہ نے بہت بڑا فضل دینا ہے اس فضل کو طلب کرو صالح اولاد دے ایسے اولاد جو دن کے لیے مجاہد ہو جو دن کے لیے دائی ہو ایسے حلال مال جو میں اپنے ہاتھ سے اللہ کے رستے میں سخاوت کرتے ہوئے خرچ کر لوں ایسے سوال اللہ کی طرف سے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی رستے اور دروازے کھلے ہوئے ہیں مانگو اللہ سے ان اللہ کا نبی کلشین علیمان اور اس میں اللہ تعالی نے آخر میں بات کہی کہ اللہ اس پر بھی عالم ہے کہ تم سب کو کٹا ایک جیسا پیدا کر لیتا بچے بھی تم آپس میں دونوں لے آتے اور یہ سارا معاملہ ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کی حلیم ہونے میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات نہ مناسب تھی صحیح بات یہ ہے جس منصب پر ابھی تم دونوں کو رکھا ہے کہ عورت کو یہ صفات دیا جائے مرد کو یہ صفات دیا جائے یہ تقسیم اللہ نے اپنے علم پر کی ہے تو اللہ کے علم کے حدود سے تجاوز کرتے ہوئے مرد عورت کے لیے عورت مرد کے لیے ان صفات کا مطالبہ اللہ سے کرنا یہ درست نہیں ولے کلن جاننا مِمَّا مما الْوَالِدَانِ اللہ اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا موالیہ ان کے وارث رشتہ دار مما اس میں سے ترک الوالدانے جو چھوڑ جائے مانا اس کو وارث بنا دیا نا عورت کو بے وارث بنا مرد کو بے وارث بنا مرنے والے مر جائیں تو اس کے ورسان عورتوں میں بھی ہوتے مردوں میں بھی ہوتے فرمایتا رکل واردانِ والاقربون جو چھوڑ جائے ماں باپ اور رشتدار والذینہ اور وہ لوگ عقدت ایمانکم جو گرہ باندھ رکا ہے تمہارے اہد نے مانا تم نے جو قسمے کائی ہی ہیں۔ فآتوہم نصیبہم فزدون کو ان کا حصہ ان اللہ یقنن اللہ تلاکانا را کل شہین چہی راہیں اب چیز پر گواہ دور جہالت میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کرتے تھے اور کہتے تھے میرا خون تمہارے خون کے ساتھ مل گیا تمہارا دشمن ہمارا دشمن تمہارا دوست ہمارا دوست تو شریعت نے اس کے جائز پہلو کو اپنے طور پر جائز رکھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو عہد کر لیتے ہو تو جائز پہلو میں عہد کے پاسداری کرو ہاں جو ناجائز ہے اس کے شریعت نے تردید کی ہے کہ ایسے وعدے ایسے عہد و پیمان جو شریعت کے خلاف ہے اس کو تھوڑ ڈالو اس کو چھوڑ ڈالو اس سے جو ہے نا اجتناب کرو اور جو جائز ہیں یا مثلا کاروبار ہے ایک دوسرے کے ساتھ دو بندوں نے عہد کیا بھائی میرا تیرا عہد ہے مل کر یہ کام کریں گے اور اتنا لاکھوں میں ہو جائے کروڑوں میں ہو جائے کربوں میں ہو جائے مل کر کاروبار کریں گے یہ آہاد نے لکھ دیا تو اپنے وادوں کو مت توڑو اس کو پورا کرو اس کا احترام کرو کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے رجلو قوامون على النساء مرد حاکم ہے عورتوں پر کیوں حاکم ہے اس کے دو صفات بما فضل الله بسبب اس کی جو فضیلت دی اللہ تعالی نے باذم الابازن ان کے بازو کو بازو پر وبما انفقوا من اموالهم ایک فضیلت کا ذکر نہیں کیا صرف اشارہ کیا کہ مردوں کو اللہ نے وجود میں فضیلت دی ہے بدن میں فضیلت دی ہے مردانگی میں فضیلت دی ہے اس کا صرف اتنے بات بتائی فداز اور دوسری چیز کا ذکر کیا کہ وہ بیما انفقو میں اور وہ جو خرچ کرتے ہیں ان پر اپنے مالوں کو اور تو پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایک صفت بدن میں ہے دوسرے صفت مال میں ہے اب آپ آئیے یہ ایک صفت میں تو عورتوں نے بہت کوشش کی لیکن ابھی تک ناکام ہے کہ مرد کے ساتھ اس صفت میں برابر ہو جائے مذکر بن جائے یہ ایک صفت میں برابری کر لی ہے کیسے کی ہے عورت بھی دفتر میں جاتی ہے مرد بھی جاتے ہیں اب وہ عورت کی تعلیم زیادہ ہے وہ تیس لاکھ تنخواہ لے کر آتی ہیں خاون جو ہے وہ دس لاکھ یہ مثال آپ دنیا میں دیکھ لے تو آپ کو حیرانگی ہوگی تو پھر اس وجہ سے ان کا گھر ہی نہیں چلتا مثال مثال ہی نہیں چلتے چلتے بھی ہیں تو ایسا چلتے جیسے کہ یہ دونوں عورتیں ہیں یا دونوں مرد ہیں اس میں فوقیت نظر ہی نہیں آتے کیوں خاون کو جو اللہ نے خصوصیات دی ہے اس میں سے ایک خصوصیت تو وہ کو بیٹا کیونکہ بیوی بھی اس کے دفتر میں گئی ہیں یہ بھی دفتر میں گیا آپ مثلا دونوں فجر کے افطاری کیا کہتے ہیں ناشتہ کر کے چلے گئے ناشتہ کر کے چلے گئے اور دونوں جو ہے مغرب میں اپنے اپنے ڈیوٹیوں سے آتے ہیں شور بول سکتے ہیں ذرا میرا سر دباؤ ذرا میرے ٹانگے دباؤ ذرا میں تھکا ہوا ہوں نہیں وہ کہیں گے خاموشہ تم سے ڈبل کام میں کر کے آئی ہوں تم کون ہو مجھے بولنے والا دونوں برابر ہے لیکن اگر یہ کمائیں اور وہ اپنے گھر کے اندر چار دیواری میں عزت اور احترام کے ساتھ وزیر داخلہ کے حیثیت میں وہ گھر کے اندر کی امور سنبھالے تو خاون اگر بعد سے آتے ہیں تو اس کا ایک مقام ہے بعد سے ایک بندہ آیا ہے تکہ ماندہ آیا ہے کما کر لایا ہے باہر ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ مماری ماری ہو گئی ہو کسی کے ساتھ ہاتھ پائی ہو گئی ہو تو وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس کے دیکھ بھال اس سے پوچھنا اس کی خدمت لیکن یہاں تو معاملہ بالکل الٹ ہے تو اللہ فرماتے یہ دو وجوہات پر جو ہے ان کے فوقیت ارجا ر قوام اب اللہ فرماتے قوام یہ ہیں نگرانی یہ کرے گا اب معاشرے میں تو قوام ہے ہی نہیں مردوں کے قوامیت ہی ختم کر دی ہے اس کو اللہ فرماتے یہ نگران ہے اس نے کہا میں کہاں کر سکتا ہوں نگرانی کسی اور کو میں دے دیتا ہوں عورت کو دے دیے اللہ فرماتے فصالح و قانتا حافظات فس نیک عورت فرمن بردار حفاظت کرنے والی لل غیر کے حالات میں خاون کے غیر موجودگی میں اور غیر سمرات وہ مقامات جو خاون سے غیب لوگوں سے غیر مخفی حفاظت کرنے والے جگہیں مانا شرم گا۔ خاون کے غیر موجودگی میں یا اس کے مال وغیرہ کے اس کے غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی عورتیں بما حفظ اللہ ساتھ اس کے جو اللہ رب العالمین نے حفاظت کا حکم دیا ہے اللہ نے اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے مانا اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا واللہ کی بہت تقاف بھننا ڈرتے ہو تم ان کے جھگڑا لو سے سرکشی سے فائزو ہننا تو نسیات کرو ان کو الگ کرو ان کو فل مزاجے بستروں میں خواب گاؤں میں وزرب مارو ان کو اتانا فس اگر وہ تمہاری کریں کرے فلاں والے سبیلا مت تلاش کرو تم ان پر ستانے کی کوئی رستہ یہاں اللہ رب العالمین نے ایک دونوں عورتوں کی صفت بیان کی جو اپنے خامندوں کے تابے دار اللہ کے دین کے بھی پاسداری کرنے والی خانتاب ہے حافظات ہیں تو ان کے دونوں صفات بیان کی کہ دینداری کے اعتبار سے اللہ کا حق بھی ادا کرتی ہے اور اطاعت کے اعتبار سے اور پاک دمنی کے اعتبار سے اپنے خاون کے امانت کے بھی خیال کرتی ہے وہ مالی امانت ہو یا اس کی جان کے اندر جو امانت خاون کا موجود ہے اس کا امانت کے حفاظت ہو وہ دونوں کرتی ہے جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل کم رائن بل کم مسور رائت تم میں سے ہر ایک رائی ہے اس کی رائت کا پوچھا جائے گا عورت کے لیے فرمایا کہ وہ بھی رائیا ہے تو اپنے مال کی اولاد اور اپنے خاون کے مال میں اور اولاد میں وہ رائع ہے خاون کے مال کے بارے میں بھی اسے پوچھا جائے گا کہ تو نے کہاں خرچ کیا ہے اولاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی ہے گھر میں گالی سکھایا ہے یا اس کو قرآن و سنت سکھایا ہے کیا بنایا تھا اس کو تو یہاں پر فرمایا کہ حافظات ہے وہ اور پھر فرمایا کہ وہ عورتیں جس کے جگڑالو پن سے تمہیں خوف ہو تخافون شونا فرما اس کو پہلا طریقہ کیا ہے نصحت نصحت سے اگر عورت سمجھ جاتی ہے تو دونوں کے حق میں بہتر ہے عورت مار پٹائی سے بھی بچ جاتی ہیں اور خاون بے روزانہ کی ممالک سے بچ جاتے ہیں اور یہ بہترین طریقہ ہے اللہ کا خوف دلانا قیامت کی حاضری دلانا اور جو اختلاف کی صورت میں نتیجہ نکلتے وہ نتیجہ اس کے سامنے رکھنا کہ دیکھو اگر لڑو گے فساد کرو گے تمہیں طلاق ہو جائے گی باپ کے گھر میں بیٹھے رہو گی بھائیوں کی محتاج ہو جاؤ گی بابیوں کی محتاج ہو جاؤ گی ان کو نصحت کرو پریشانی ان کے سامنے رکھو کہ پھر پریشان ہو جاؤ گی اور اللہ کا خوف ان کو دلا دو تو اس طریقے سے وز ن سے اس پر اگر وہ باز نہیں آتی ہے تو دوسرا طریقہ بتائے وہ جرو ان سے ہجران کرو لیکن کیسے ہجران ان کو ماں باپ کے گھر نہیں بھیجو ان کے ساتھ ہجران کرو فل مزا جائے جس کروں میں معنی ان کے ساتھ قربت مت کرو مجامعات آئے تو مت کرو اور یہ عورت کے لیے سخت سزا ہوتی ہے اگر اس سے خاون کنارہ کش ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے مارنے پیٹنے سے بھی سخت سزا ہے تو فرما یہ عمل دوسری صورت میں یہ اختیار کرو اگر اس پر بھی وہ باز نہیں آتی ہے تو وزر بونا پھر اس کو مارو تیسرے نمبر پر مار کٹائی کا اجازت دے دیا لیکن اس کے بارے میں جیسے حدیث سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرے پر نہیں مارنا ایسے مار نہیں جو کہ انسان کے وجود کے اوپر بڑے بڑے نشانات کو جو ہے نمایاں دے نہیں ایسے مار نہیں بلکہ تعدیبی مار وہ تمہاری تعات کرے فلا تارے سبیلا مس تم تلاش کرو ان کے اوپر کوئی اور ستانے کا رستہ اگر وہ مان جاتی بات ختم اب خواہ مخواہ تم ان کو پرانے بات یاد مت دلاؤ ان اللہ کا نالین کبیرا اب اس میں اشارہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ خود تمہارے اوپر علی بھی ہے اور کبیر بھی ہے اگر تم خاون کے حیثیت سے کچھ اختیارات رکھتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے ڈرنا کہ میرے اوپر بھی کوئی نگران ہے کہیں ظلم نہ کرنا عورتوں کے بارے میں جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا سے جاتے ہوئے کہ عورتوں کا خیال رکھنا عورتوں کا خیال کرنا لونڈیوں کا خیال کرنا اس لیے کہ یہ کمزور قوم ہے ان کے ساتھ تم اگر ظلم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اور ان کا خیال کرنا اور فرمایا کہ بہتر شخص تم میں وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے تم میں سے وہ شخص سب سے بہتر ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے تو اہل کے ساتھ نرمی کرنا شفقت کرنا درگزر کرنا ان کا دینی تربیت کرنا کو انف و اہل نارا تاکہ وہ جانم سے بچ جائے وہ تم تمہیں خوف ہو شفا کبئی نہیں درمیان میں ان دونوں کا اختلاف کا ان کے دونوں میں اختلاف کا تمہیں خوف ہو اب یہ عام لوگوں کو جو اس مرد اور عورت کے رشتہ دار ان کے بارے میں مخاطبہ فباخو حق امن اہل ہی بس مقرر کرو ایک منصف مرد کے اہل میں سے حقم من اہلہ اور ایک حکم اس عورت کی طرف سے کنبے میں سے ایک اس کے اہل سے ایک اس کے اہل سے بات نہیں بنتی ہے بندے کا یہاں پر یہ بات مقصود ہے کہ دونوں کی طرف سے بات نہیں بنتی ہیں تو دونوں کے حاکموں کو بلاؤ ایک مرد کے ایک عورت کی جانب سے این اگر بہت دونوں اسلاح یہ جو دونوں منصفین ہے نا اگر یہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں تو بات بنے گی یہ بات یہاں بہت قابل غور ہے یو فکیل بینا تو ان دونوں میں اللہ موافقت پیدا کرے گا ان اللہ کا نالیمن خبیرہ ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا خبردار اب ایک حاکم عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف اب یہ دونوں اگر اسلحہ چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں لوگ اس کے اوپر دو فرقے بن جاتے ہیں ایک اس کی طرف سے ایک اس کی طرف وہ پھر جو مدعی نا وہ جو ہیں میں کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ جو لوگ دو حصوں میں بن گئے نا وہ نہیں سلح چاہتے ہیں جب وہ نہیں چاہتے تو پھر سلح نہیں ہوتے یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر عورت مرد کے طرف سے دونوں جو بندے سلح کے لیے آگے بڑھے ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کرنے کا ہو تو پھر یہ اصلاح ہو جائے گی آگے فرمایا اگر یہ لوگ اصلاح نہیں کریں گے تو ان کو تنبی ان اللہ کا من خبیرہ اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے اس میں ان چاروں کی طرف تنبی ہے اگر شرارت عورت کی طرف سے ہے شرارت مرد کے طرف سے خاون کی طرف سے ہے تو ان کو بھی تمبی ہے اور اگر ان دونوں حاکموں کی طرف سے شرارت ہے تو ان کو بھی تمبی ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری شرحت کو جانتا ہے وہاں بد اللہ بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی وَلَا تُشْرِقُ بھی مَت کے ساتھ احسان کروا اور رشتے داروں کے ساتھ ولیتا مہتموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ ولجا رقربا اور پڑوسی رشتے داروں کے ساتھ ولجا رجنبے اور پڑوسی اجنبی کے ساتھ اور کروٹ کے ساتھی مانا جانشین یا رستے کا جو ساتھی ہوتے ہیں انسان کے ساتھ جس کو آپ کلاس پیلو بھی کہہ سکتے ہیں اور سفر کے ساتھی بھی کہہ سکتے ہیں وہ اپنے اور رستے کے مسافر کے ساتھ امام المان کم اور وہ جن کے مالک ہوئے ہیں تمہارے دائن ہاتھ مانا غلام لونڈی وغیرہ ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند کرتا ہے منقان مختار الفقور اس شخص کو جو اترانے والا ہے فخر کرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کا حق ہے وہ ادا کرو وبود اللہ ولا تشر کو بھی آ یہ اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق کہ بندگی اس کے خالص کرو خالص کیونکہ اللہ رب العالمین شرک سے پاک ہے اور ہر وہ عبادت جس کے اندر شرک کے امیزش ہو اللہ رب العالمین قطعی طور پر قبول نہیں کرتا ہے بلکل و عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی میرے ساتھ عبادت میں شریک کرتا ہے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے عبادت کو بھی چھوڑ دیتا ہوں وہ میرے نزدیک قابل التفات ہی نہیں ہے تو یہاں پر پہلے ذکر اللہ رب العالمین نے اپنے حق کا کیا وہ احبد اللہ علیہ کو بھی اور پھر اس کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلے باری جس کی آئی ہے, وہ باپ, ہے باپ والدین اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے لیکن جس کی وجہ سے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کون ہے وہ ماں باپ سبب خلقت وہ ماں باپ پھر اس میں مماثلت کی کچھ باتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین بغیر لالچ کا اپنے بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اسی طرح ماں باپ بغیر لالچ کا اپنے اولاد کے ساتھ احسان کرتا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر یعنی اطاعت پر خوش ہوتا ہے اسی طرح ماں باپ پر خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے بیٹھے موتی ہو تابے دار ہو فن ہو سالے ہوں ان کے لیے فائدہ ہے اچھا جی اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے خوشی پر خوش ہوتا ہے کہ یہ اچھے رہیں تابے دار رہیں سزا سے بچ جائیں اسی طرح ماں باپ بھی اپنے اولاد کے ساتھ یہی معاملہ رکھتے ہیں اس ترتیب سے جب آپ اس میں غور کریں گے سات آٹھ چیزیں ایسے بنے گی کہ جو اس بات میں مماثلت رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس طرح بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اسی طرح معاملہ اللہ رب العالمین کے نظام میں ماں باپ اولاد کے ساتھ کرتے ہیں ورنہ آپ کو معلوم ہے کتنے ایسے اولاد ہیں وہ اٹھ کر جب بڑے ہو جاتے ہیں ماں باپ کے دام توڑ دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جب ان سے چھوڑ دیتے الگ ہو جاتے ان کے دکھ کی خبر آ جائے تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی یہ ایک نظام ہے اللہ نے بنایا ہے، محبت ڈالا ہے اللہ تعالیٰ تو پہلے ذکر ان کا کیا وہ قزاء البوک اللہ تعالیٰ بال والدین سانا صرت بن اسرائیل میں دوسرے مقامات میں اس کا تذکرہ ہے تو ماں باپ کا ذکر پہلے اور جیسے کہ پہلے وہ ادیسم پڑھ چکے ہیں وہ قوک الدین اکبر القوائر میں سے ہیں بڑے میں سے گنا وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے حقوق الوالدین اس حدیث میں ہے کہ اکبر القبا اس میں سے ایک ماں باپ کی نافرمانی فرمایا قربا قرابت والوں کے ساتھ اب اس میں قریبی رشتے دار زبیل الحم پھر اس کے بعد یتیم مساکین ان کے باری آتی ہے اب اگر قرابت والوں میں مساکین ہیں یتیم ہیں تو وہ پہلے حقدار ہے اگر قرابت والوں میں نہیں ہیں تو بعد میں اور پھر پڑوسی رشتے دار اور ایک وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے وہ الجارے وہ جار وہ پڑوسی الجنم جو اجنبی حیثیت سے ہے مانا آپ کی رشتے دار نہیں ہے اور پھر جیسا کہ حدیث میں آیا ہے عائشہ فرماتی اللہ کی نبی ظلم اگر گھر میں ایسے کوئی چیز ہے جو میں دینا چاہتی ہوں پڑوسی کو لیکن ایک گھر کو دے سکتی ہوں تو گھر زیادہ ہے اور جو قریب ہے دروازہ اس کو دے دو جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے اس کو دے دو اور اللہ کے رسول نے فرمایا مازال جبریلو یاتینی یا جو سینے بن جارہے مسلسل جبرائیل جب میرے پاس آئے پڑوسیوں کے بارے میں تو اس نے مجھے وصیت کی اپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے پر یہاں تک کہ مجھے خوف ہو گیا کہ قریب ہے کہ پڑوسیوں کو اللہ تعالی وارث بنا دے کہ مرنے والا مر جائے تو اس کا پڑوسی میراث لے گا۔ اتنا بار بار اللہ تعالی نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تنبیہ کی اور اس کے فضائل یہاں پر فرمایا کہ پڑوسی اجنبی وہ صاحب بلجم صاحب بلجم مانا ساتھی وہ میں جیسے پہلے بتایا وہ کلاس پہلو بھی ہو سکتے ہیں رستے کے مسافر بھی ہو سکتے ہیں اور روزانہ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں کوئی دوست ہوتے ہیں جو ان کی مجلس ہوتی ہے ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ صاحب بلجم میں داخل ہیں اور اس کے بعد رستے کے مسافر وہ مالدار ہیں لیکن اپنے گھر پر اب جب مسافر بن گیا اگرچہ گھر پر وہ مالدار ہیں لیکن وہ سفر کی وجہ سے ان راحتوں سے دور ہیں تو اس کے ساتھ احسان اور غلاموں کے ساتھ احسان پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ انسان میں کب آ سکتی ہے یہ انسان میں کب آ سکتی ہے یہ اس وقت آ سکتی ہے جب یہ دو صفات اس سے نکل جائیں کون سے دو صفات جب وہ مختال بے نہ ہو فقور نہ ہو جب مختال اور فخور وہ ہوگا تو پھر وہ قطعی طور پر ان لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے اس لیے اللہ رب العالمین نے میں کیا فرمایا ان اللہ من منکانہ مفت فخورا نہیں پسند کرتے اللہ تعالیٰ اطرانے والے اور فخر کرنے والے کو جب وہ فخر کرنے والا ہوتا ہے وہ کہاں باپ کے خیال کرتے کہاں پڑوسی کے خیال کرتے ہیں وہ تو اپنے تکبر میں اپنے گمنڈ میں لگے رہتے ہیں اپنے تعریفوں میں لگے رہتے ہیں بس صرف آپ نے تعریفیں کرتے رہیں گے اسی میں اس کا سارا وقت گزر جاتے ہیں تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت کی ہے کہ مختال اور فخور کی صفت سے آپ نے آپ کو بچاؤ اور مختال جو ہے یہ خویالہ سے نکلا خویالہ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اس کا تذکیرہ دلہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے مختال وہ شخص ہیں جس کو اپنا آپ بہت بڑا لگتا ہے اپنا آپ میں بڑا کوئی چیز ہوں اپنی بڑائی وہ خود محسوس کرتا ہے میں بہت بڑا مقام والا ہوں اور دوسرے کے حقوق کو نہیں مانتے کون ہے جو میرے نیچے اور مجھ پر حکم چلائے کسی اور کے حکم کو اور قانون کو نہیں مانتے تو اس کو جیسے کہ حدیث میں آیا نا منظر فی الحال کے ساتھ جو لباس کو نیچے کرتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن نہیں دیکھے گا تو اس لیے عبداللہ بن عباس نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کا حق اپنے اوپر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو فرمایا کہ یہ صفات اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے ان سفتوں سے اپنا آپ کو بچانا چاہیے فخور کا یہ ہے کہ جو اپنے تاریخ خود کرتا رہتا ہے خود تعریف تعریف پسند بھی ہوتا ہے اور تاریخی خود اپنا کرتا رہتا ہے اپنے تاریخوں میں مصروف رہتا ہے جب بھی کوئی بات ہو بس اپنے اپ کو غالب ثابت کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے فرمایا اللہ بولو جب خلونا جو کنجوسی کرتے ہیں پخل کرتے ہیں و مرون اناسا حکم دیتے ہیں لوگوں کو بال بخل کے ساتھ وہ جب تمونہ اور چپاتے ہیں ہوں اللہ جوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے وہ آتا دناہ تیار کیا ہم نے کن فرمائے وہ لوگ جو خود بھی کنجوس ہے مال خاص نہیں کرتے دوسروں کو بھی کنجوسی کی دعوت دیتے ہیں یہ یہود کے نصارہ کی صفت ہے منافقین کی صفت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تو فرمائے اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کے لیے تو رسواکن عذاب اللہ کے نیامت کو چھپاتے ہیں جسے حدیث میں آیا ہے نا کہ اللہ نے تمہیں اگر مال دولت دیا ہے تو وہ تمہارے وجود پر ظاہر ہونا چاہیے اچھے کپڑے پہننا اچھا لباس پہننا تاکہ غریب مسکین لوگ آپ کو پہچان سکے اور آپ سے اپنا حق طلب کر سکے تو یہاں پر کیا فرمائے و جب تمہوں اللہ محتا فضل چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل میں سے مال کو چھپاتے ہیں اپنے قوت و طاقت کو ایسے اپنے آپ کو فقیر کر لیتے ہیں کہ دوسرا آدمی سمجھتے نہیں کہ یہ ایک تو ہے نا اس تقوی کے بنیاد پر اپنے اپ کو, اپنے کو اپنے اپنے اپنے اپنے فقیر کرنا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا البزار ایمان سادگی اور فقیری قسم کا یعنی لباس اور اٹھنا بیٹھنا اختیار کرنا یہ ایمان میں سے وہ الگ بات ہے ایک ہے کہ اپنے آپ کو ایسا مسکین اور فقیر ثابت کرنا کہ گویا اس کے پاس مال ہے ہی نہیں تاکہ کوئی غریب مسکین اس سے مانگ نہ سکے تو یہ دونوں میں فرق ہے ایک تو سادگی ہے نا سادگی اور چیز ہے اور ایک جو ہے فقیر اپنے آپ کو ظاہر میں ثابت کرنا یہ اور چیز ہے تو یہاں پر اس کا ذکر فرمایا تو اللہ فرماتے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب بنایا مہین کیونکہ انہوں نے میرے نعمتوں کی توہین کی ہے نا میں نے نعمتیں دی ہے اور انہوں نے چھپایا ہے تو ان کی عذاب بے مہین ہے ختم کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھ لانے کے لیے امام نہیں لاتے اللہ اور قیامت کے دن کے ساتھ وہ میں یقن شیتان ہوں اور وہ جو ہو گیا شیتان لگو کرینا اس کے لیے دوست پساں کرینا وہ بہت برا دوست ہے اللہ فرماتے ہیں یہ دوستی شیطان کی ہے یہ جو صفات یہاں بیان ہو رہے ہیں وہ شیطان تمہیں تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کو اپنا امال دکھاؤ بڑا تم یہ کرنے والا وہ کرنے والے ہو تو یہ تو شیطان کا طریقہ ہے شیطان کے طریقے پر مت چلو بلکہ اپنے عبادت میں اخلاص پیدا کرو تاکہ وہ عبادت میرے لیے ہو جائے اللَّهَ مل مخلص اللہ کا حکم تو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا ہے تم اخلاص کے بجائے ریاکاری میں چلے گئے ہو کیا ہوا ہے ان اوپر لو آمنوا باللہ آخر اگر وہ ایمان لیا ہے قیامت کے دن کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے کے بعد قیامت کے دن پر بھی اگر ان کا ایمان ہو جائے وہ ام فکو اور وہ خرچ کرے زور ج ان کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے خرچ تو وہ کرتے ہیں تو یہاں کیوں فرمایا کہ خرچ کرے جو اللہ نے ان کو دی ہے پہلے تو فرمایا خرچ تو کرتے ہیں لیکن کیسے کرتے ہیں الناس یہاں پر فرمایا اگر قیامت پر ایمان کے ساتھ خرچ کرے اللہ پر ایمان کے ساتھ خرچ کرے تو تب ان کے لیے فائدہ ہوگا وکان اللہ بہم عالما ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا مارا اللہ کو ظاہر بات ہر ایک کا معلوم ہے اللہ سے مخبی تو کوئی چیز ہے نہیں تو جب اللہ کو معلوم ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنا اندرونی معاملہ اللہ رب العالمین خالص کر دے کے برابر وہ ان تک حسنت اگر ہونے کی یعنی بڑھاتا ہے اس کو اپنے طرف سے بہت بڑا عدر جیسے کہ کہ اللہ ایک نے کو بڑھاتا ہے یہاں تک یہ عہد کے پاک جتنا قیامت کے دن اس کو اپنائے گا ایک انسان اللہ کا دیا ہوا فقح یہاں پر اللہ رب العالمین نے خیامت کا تذکرہ فرمایا کہ کیسا ہوگا وہ حال جب ہم لے آئیں گے ہر ایک امت میں سے گواہ نبی کو اللہ کڑا کرے گا اپنی امت پر گواہی دو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہیدہ لے آئیں گے آپ کو ان پر گواہ یہ اس دن کا محشر کے دن کا ذکر ہے جس کو انشاء اللہ آئندہ پڑے گا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی طرف